نبیوں کا سلطان رحمت عالمیاں سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے اس نے مجھ پر روز جمعہ دو سو بار درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے تنز العمال کی یہ روایت ہے اللہ تعالی ہمیں قصرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد بدری چینل کے ناظرین شب جمعہ ہے آج کل جمعہ کا دن ہے یہ آخری جمعہ رات تھی ہمارے ماہ رمضان چودہ سو سے نچری کی جو آج ہم سے رخصت ہوئی شب جمعہ کو میں ہم پا چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جمعہ جو کل کا دن ہے آج شب جمعہ ہے یہ جمعہ یہ جمعت الوا یعنی رمضان المبارک چودہ سو بتیس نے ہجری کا آخری جمعہ ہے آشقان رمضان غم ہیں ماہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اللہ تعالی ماہ رمضان میں اپنے لاکھوں کروڑوں بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی دے مغفرت و بخش کی بھیک اور خیرات عطا کر ہمیں حقیقی معنوں میں تقوبہ اور پرہیزگاری کی نعمت سے مالا مال فرما دے ہم اس سلسلے میں ان آیات کریمہ پر بیان کرتے ہیں جو یا لذین الذین آمنو سے جس کا آغاز ہوا یعنی اے ایمان والو تو چونکہ اب جمعہ ہے اس لیے آج بارہ اٹھائیس سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو ان اللہ تعالی ہم سنیں گے بھی اور اس کے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے بھی مدنی پھول چنے گے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا منو اذا نو سال من می جمو فس الى ائلا کر فس او اللہ ان كنتم تعمل تَعْلَمُونَ میرے عق نعمت امام ایل سنت مجدد مجد و مدت پروان رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عل رحمت الرحمان اپنے شعرۂ افاط ترجمہ قرآن کنز میں اس کا ترجمہ خوشیوں کرتے ہیں یا ایمان والو اذا ندی علی صلاح جب نماز ایزا یو جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن پس قو الا دکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو وہ ضرور بے اور چھوڑ دو غالم خیرون لکم ان کم تم تاون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو جیسا کہ آپ نے ترجمہ کنزولیمان اور آیت کریمہ سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہم انشاءاللہ جمعہ کے متعلق بیان سنیں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جمعت المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا گیا مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نا قدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح بعض اوقات غفلت میں گزار دیتے ہیں عام دن نہیں ہے جمعہ کا دن جمعہ یوم عید ہے جمعہ سب دنوں کا سردار ہے جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی جمعہ کے رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا جمعہ کے روز مرنے والا شخص نس خوش نسی مسلمان جمعہ کے روز مرنے والا خوش نسیح مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے مفصر شہید علومت عزرت مفتی احمد یار خان ول رحمت المنان کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب ستر حج کے برابر ہے جمعہ کی ایک نے کا ثواب ستر گنا ہے اب چونکہ اس کا رتما اس کا مقام بہت زیادہ جمعہ کے دن کا لہٰذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی ستر گنا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین فد الفاظل عزرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی الرحمۃ الحادی فرماتے ہیں خزان و عرفان تفسیر قرآن میں یہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بارہ ربیع الاول پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قوبہ میں اقامت فرمائی منگل بدھ جمع یعنی دو شمبا شیشمبا چاہ شمبا اور پنچ شمبا یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی روزے جمعہ مدی نے تج کا قزم فرمایا بنی سالم ابن اوف کے بتنے وادی میں جمعہ کا وقت آیا اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا الحمد للہ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور آشی وہاں پر ہضری دیتے ہیں وہاں کی برکتیں لیتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں الحمدللہ للہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے معنی کیا ہیں کے متعلق مفصر شی حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحمدان فرماتے ہیں کیونکہ اس روز میں تمام مخلوقات وجود میں مجھ تما یعنی اکٹھی ہوئی وجود میں اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی نیز آدم علا نبینہ والد صلاحت السلام کی مٹی اسی روز جمع ہوئی نیز اس روز میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں ان وجو سے اسے جمعہ کہتے ہیں اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروباہ کہتے تھے تو جمعہ جمعہ ویسے ہمارا کہہ تھا جمعہ کا دن جمعہ کا دن جمعہ کا دن, دن, دن اصل تلفظ جیم پر بھی پیش ہے اور میم پر بھی پیش ہے جموں آئین سے ہے میرے آقا مکی مدرو مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً اپنی حیات مبارکہ میں پانچ سو جمعے ادا فرمائے اس لیے کہ جمعہ یہ بعد ہجرت شروع ہوا نا جس کے بعد دس سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی اس عرصے میں جمعہ اتنے ہی ہوتے ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے جہاں پر عام نمازوں کو ترک کرنے قضا کرنے کا ایک رجحان ہے اسی میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جیسے کہ ابھی جمعہ کے فضائل میں نے بیان کیے انشاءاللہ شاء آگے بھی جمعہ کے فضائل اور اس کے مزید جو اس سے متعلق مواد ہے وہ اللہ نے چاہ تو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن کی اتنی بہاریں جمعہ کے دن کی اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت آپ دیکھیے کہ پوری سورج جمعہ نازل فرمائی سورت کا نام ہی سورج جمعہ ہے لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے میرے مدھیرہ کے ناظرین جو جمعہ کا دن نماز نہیں پڑھتی جمعہ کی نماز نہیں پڑھتی اس میں بے خصوص میرے وہ نوجوان مدنی منہ بولوں اسلامی بھائی بولوں تو بالغ ہو گئے گلی کوچوں میں کھیلتے کتے نظر آتے ہیں گھر سے جمعہ کا کہہ کر جائیں گے پھر جمعہ نہیں پڑتے جس کو ہمارے ہاں کیا بولوں اس کو میں گھر والے سب سے جمعہ پڑنے گیا نہیں جاتے کہیں سستی کرتے ہیں کھیل کود میں پڑ جاتے ہیں جبکہ بالغ ہو گئے ان پہ جمعہ فرض ہو گیا کئی کاروباری قسم کے سمجھے لوگ ہیں سوئے رہتے ہیں کئی کام کاج والے لوگ ہیں سوئے رہتے ہیں بہت سے لوگ مارکیٹوں میں ہوتے ہیں لیکن جمعہ کے دن مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہوتی ہے وہ خود آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نماز جمعہ ادا نہیں کرتے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے کہ وہ نماز جمعہ ادا نہیں کرتے سستی غفلت کائلی بے توجہی گناہوں کی عادت گناہوں کی نحوست اثر بھی نہیں پڑھتے بے مغربی بھی نہیں پڑھتے یعنی کئی نمازیں ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں معروف لوگ ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے عید کے دن بھی سوئے رہتے ہیں چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر یعنی میٹھی جو رمضان مبارک ختم ہوتے جو عید آتی ہے یا عید الاضحیٰ بکر عید سوئے رہتے ہیں اور آرام سے اٹھیں گے نماز تو ان کی عادت ہی نہیں ہے نا بدقسمتی سے ان کو سجا ہی نہیں کرنا مسجد ہی مسجد کا رخ نہیں کرتے نکاح ہوگا کسی کا تو مسجد چلے جائیں گے کوئی سوئم وغیرہ کی ترکیب ہوگی تو وہ بھی پڑھنے ورنے کے لیے نہیں بس یوں جائیں گے اور اسے ملیں گے کیا حال ہے وہ بھی جان پہچان ہوگی جب نہیں جاؤں گا تو کیا ہے؟ خراب لگ جائے گا اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہ سوئم میں جائیں گے نہ نکاح بھی بس یہ کہ ایک نکاح ہے مسجد ہے اور اس میں اچھی اچھی نیتیں بنا کر جانا یہ تو آتا ہی نہیں ہے تو یوں اگر یہ مسجد گئے تو گئے ورنہ تو یوں بھی مسجد جانا نہیں ہوتا جنازے کی نماز بھی اگر پڑھنے کے لیے کسی جنازہ گاہ پر بھی پہنچیں گے تو بس یہی کہ دیکھا دیکھی کیونکہ عبادت کا ذہن نہیں ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذہن نہیں ہے فرض کی ادائیگی کا ذہن نہیں ہے واجب کی ادائیگی کا ذہن نہیں ہے شریقت متحرہ کی ادائیگی کا ذہن نہیں ہے وہ مطلب ایک تعداد ہے جو ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ جمعہ کا دن ہے صرف آپ تو پاکستان کا سوچ رہے ہو گئے آپ جا کر بیرون ملک کی خبر گیری تو کریں خبر تو لیں کیا حال ہوتا ہے یورپ افریقہ امریکہ اور یہ افریقی ممالک اسی طرح اور بھی ایشیا کے بعد سے ممالک ہیں اب جا کر معلوم کریں وہ حال کیا ہے لوگ کا جمعہ کے دن کے لیے بھی لوگ نماز کے لیے نہیں جاتا ہمارے اگر جمعہ کے دن میں کہتا ہوں کہ جمعہ کا دن یہ سارے مسلمان مسجدوں میں آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ملک کی مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی عید کی نمازوں میں مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں گی تعداد عید کی نماز اب جیسے دن آئے گا اب عید آئے گی یا سوئے گے ان کو نوجر کی پرواہ ہوگی یا عید کی نماز کی پرواہ ہوگی یہ آرام سے اٹھیں گے ناہائیں گے دھوئیں گے معذ اللہ شیو بنائیں گے جو کہ حرام ہے ایک مٹھی داڑھی ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ مطلب کہ واجب ہے ایک مشت داری ہونی چاہیے مٹھی تاری ہونی چاہیے کنکی سے کٹرنا چلے گا یہ ناجائز اور حرام ہے گناہ کا کام ہے تو خیر اب میں تب یہ آج کا بہت جائیں گے نائیں گے دھوئیں گے اور پھر وہ اپنے جو کپڑے انہوں نے بنائے ہوں گے وہ پہنیں گے اور پھر آئیں گے عید ملنے کے لیے ارے کیا ہے عید مبارک عید ارے خدا کے بندوں عید کی نماز پڑھی اصل چیز تو عید کی نماز تھی خوشی کا دن تھا اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بعد اپنے بندوں کے لیے خوشی کا دن ایک رکھا ہے عید کا دن جسے ہم کہتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے فجر کی نماز بھی پڑھتے عید کی نماز کے لیے حاضر ہوتے رب کے حضور گر گرا کر دعا کرتے یا اللہ رمضان مبارک کی عبادتوں کو ریاضتوں کو تو قبول فرما پھر اس مقدس مہمان جماہ رمضان کی رخصت کا ایک افسوس غم ہوگا کہ یا اللہ یہ رمضان چلا گیا یہ تیرا قدم ہے جو نے عید خوشی کا دن دیا مگر ہم تیرے مہمان کی قدر نہ کر سکے اللہ سے مغفرت کی بھی مانگے اتنی مبا اتنا مبارک دین اور عید کی رات بھی بڑی مبارک رات ہوتی ہے یہ بتا دوں یہ جو لہل تو جائزہ کہلاتا ہے عید کی رات بھی بڑی مبارک رات ہوتی ہے اس رات بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی سے رات بھر ہل گلہ شور شرابہ بازار مارکیٹ اور گناہوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہوتا ہے پھر وہ رات بھر نکال کر اندھے منہ سو جاتے ہیں کپڑے تھے دھیلی بھر بھر کر موٹر سائیکلیں تیز چلا چلا کے گھر آ جاتے ہیں تھیلیا رکھتے ہیں اوے منہ سو جاتے ہیں اور پھر کیا فجر کیا عید اٹھیں گے آرام سے اور کپڑے پڑے بندی کریں گے پھر آئیں گے باہر جلے ملیں گے کیا حال ہے ٹھیک ہے اب بتائیے کیا یہ انداز مسلمان یہ ہمارا انداز نہیں ہے یہ اسلام کو یہ انداز پسند نہیں ہے جو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر والے مل کر اس بار یہ ترکیب بنائیں کہ ہمارے گھر کے کسی فرد کی نہ کوئی نماز قزا ہوگی نہ کوئی جمعہ چھوٹے گا نہ کوئی عید کی نماز چھوڑی جائے گی ایک اچھے انداز سے ان شاء اللہ عید کی نماز ادا کرنے کی نیت کر لیجیے میں جمعہ کے دن کا کہہ رہا تھا کہ اس طرح جمعہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جو غفلت کے ساتھ جمعہ چھوڑ دیتی ہے اللہ کے محبوب دانے کو منزاون عمل عیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانی ادرت نشان ہے جو شخص تین جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے عزوجل اس کے دل پر مہور کر دے گا اتنی سخت وحید ہے جمعہ فرض عین ہے اس کی فرضیت ظہور سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے اور اس کا منکر کافر ہے یہ در مختار رد المختار کے حوالے سے یہ نقل ہے ساتھ ہی مزید آئی خ جمعات اور کی برکتیں لیتے ہیں تاکہ مزید جمعہ کی اہمیت ہمارے پیش نظر آئے صدر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دین پمامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں یہ مجمع الزواحد حدیث کی بڑی پیاری اور مبارک کتاب ہے مجموعہ زوائد اس کی دوسری جیل صفح نمبر تھری پر حدیث نمبر 3075 کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جمعہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں کیسی پیاری برکت ہے اور آج بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں کی تعداد ہی تعداد اب امامہ ماننے والے دنیا میں مسلمان کتنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمت اور میرے سنت پر اس کو تو آپ بھی مانیں گے کہ یہ سروں پر جو امام سجیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سنت ہے سنت، متواترہ دائمہ آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر ٹوپی اور ٹوپی پر امامہ شریف کا تاج سجایا مختلف رنگوں کی روایتیں ملتی ہیں الحمدللہ سبز امامہ بھی صلی اللہ وسلم سے ثابت ہے اور پھر خضرہ سے اللہ اس کو ایک خصوصی نسبت بھی حاصل تو بے سستی کا یعنی ان کے لیے تو جیسے کہ اماما, تو اماما تو یہ بالکل ایک الگ کیٹیگری کر دی ہمارے معاشرے نے کہ یہ امامے والا مسلمان تو امام والا مسلمان, دا امامے والا مسلمان دا داڑی والا مطلب مسلمان کا ایک اپنا جو گیٹ اپ ہونا چاہیے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو اگر ہم آ, لیں صاحبہ کرام علیہ مردوان کی طریقۂ کار سے اگر ہم لیں اور ہمارے بزرگا نے دین سے جو طریقہ کار لیں ایک ظاہری گیٹ اپ کا ایک ظاہری ہویے کا اگر ہم آ, وہ اپنا مت کھینچیں تو آج جو ہمارے مسلمانوں نے جو اپنا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے ننگے سر کلین شیو پینٹ شرٹ شرٹ ان ٹائی کوٹ پینٹ اور اس طرح کا جو گیٹ اپ ہوا ہے آپ بتائیے کہ یہ ہمارا وہ بنیادی رولیا نہیں ہے ہمارا بنیادی لباس نہیں ہے امامہ شریف دار شریف آدھی پنڈلی تک کرتا سنت کے مطابق صحابہ کرام علی مردوا نے پاجامہ بھی استعمال کیا ہے اس کا استعمال سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پاجامہ پسند فرمایا ہے اس کا استعمال یوں ایک اسلامی گیٹ اپ ہے ایک اسلامی ہولیہ ہے سر مبارک سے چادر لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا انداز میں یہاں نہیں بیان کر سکتا تو یوں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنا سند تو بھرا ہے انداز ہم کو ملا ہے تو مسلمان کو تو چاہیے اس انداز کی پیروی کرے اس انداز کا اختیار کرے نہ کہ زمانہ جو لباس دے اس لباس کو لے کر چلتا رہے جائز اور ناجائز کو میں کوئی بات نہیں کر رہا ہم تو ایک بات جانتے ہیں عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ادائیں جنہیں صحابہ کرم علیم اور اطبان نے بس دیکھ کر عمل کیا میں ہم تو اس اداؤں کی بات کر رہے ہیں ہم تو اس ماحول کی بات کریں گے جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے صابۂ کرم وہ عمل کر گزرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہ تاکیدی فرماتے کہ یہ کرو نہ آیت ہوتی تھی نہ روایت ہوتی تھی لیکن وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنا یہ صحبہ کرا ملم اور ردوان کی زندگی کا حصہ تھا آج مسلمان اس انداز زندگی سے یکثر باہر آتا نظر آ رہا ہے اور دنیا میں تو اس کی یلغار آئی ہوئی ہے ہمارے ملک کا تو لباس پر بھی تبصرہ کرنے کی یقیناً ہار جاتے ہیں ہولیہ پر لیکن بیرون ملک تو بالکل ہولیہ برباد ہو ہمارے ملک میں بھی بعض تو وہ علاقے جو بالکل زیادہ اوور ہو جاتے ہیں میں آپ کو برا لگے گا اوور ہو جاتے ہیں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں یار آپ یہ جو پینٹے پہنتے ہیں پھر پیچھے وہ پونی ہیں اور ایک ہلکی سی کوئی مطلب لکیر کھینچی ہوئی فیشن کے نام پر کوئی ہلکی سی دھاڑی جیسی دھاڑی چل رہی ہوتی ہے پھر اتنی سی کوئی یہاں سے یہ نکلی ہوئی ہوتی ہے پھر ادھر سے یہ کوئی ہلکی سی موچ ٹائپ کی چیز نکلی ہوئی ہوتی ہے تو پھر ہاتھ ہاتھ میں زیور تو کلائیوں میں زیور تو کان میں زیور تو ادھر زیور تو وہ پینٹوں پہ زیور لگائے ہوئے اتنی لوہا لوہا لگایا ہوا ہے تو پتا نہیں کیا کیا اللہ بل لے کر یہ عید کا دن آئے گا تو دیکھ دیکھنا جیسا ہوگا کوئی بنے ہوئے ہوں گے کہ بس لوگ مور بول کر دیکھ رہے ہوں گے اور وہ خوش رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب خوشنی ہے لوگ آپ وہ پاگل سمجھ رہے ہوتے ہیں اب میرے برا مت مانا ہے کو پاگل کو یہ نارمل آدمی کرتا ہی نہیں یہ چیزیں کیوں چاہتے کہ میں کوئی ایسا بن کے نکلوں کہ لوگ مجھے دیکھیں ایک نارمل ایک مسلمان اسلامی زندگی کی اختیار کرے ہمارا لباس ہمارا انداز ہمارا اورنا بچھو بچھونا کھانا پینا ہر چیز اسلام کے نقطۂ نظر پر ہونی چاہیے میں آپ کو یقین دلاؤں اللہ تعالی کی رحمت شامی حال رہی اگر یہ انداز دنیا بھر کے مسلمانوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا ہماری جو پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے ہم جو مغلوب ہوتے جا رہے ہیں ہم جو دبتے جا رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے اللہ نے چاہ تو مسلمانوں غلبہ نصیب ہوگا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی حکم کی فرما بداری پر آئے کل میں نے اس کو بیان کیا تھا البتہ امام کا تاج سر پر سجانے کی نیت کر لیجئے جمعہ کا دن ہے جمعہ تو الودا ہے اگر اب تک امامت شریف سر پر نہیں سجایا تو دیکھے تو واجب ہے یہ تو ناجائز ہے اس کو کٹانا جائز نہیں ہے تو آپ رکھنے کی نیت کر ہی لیجئے ٹھیک ہے جمعہ تمبارک آخری جمعہ رمضان مبارک رخصت ہو رہا ہے اگر اب تک داری رکھنے کی آپ نے نیت نہیں کی نیت بھی کر لیجئے اور اب تک جو منڈائی یا ایک مٹھی سے کم کی اس کی توبہ بھی کر لیجئے اور اللہ توفیق دیا تو کا تاج اپنے سر پر سجائیے اور خوب آشی کے رسول بن کر عملی آشی کے رسول بن کر جمعہ کی نماز کے لے کر جائیے گلی میں دیکھ دیکھ کر لوگ رش کریں گے کہ یاشی رسول نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اللہ تعالی میں عمل کی توفیق تھا فرما اچھا اب حضرت حمید بن عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عما اپنے والی سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخون کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے اسی طرح صدر شریعہ بدرو طریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمات حدیث پاک میں جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تین دن زائی یعنی دس دن تک ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی گناہ جائیں گے اسی طرح حجامت بنوانا بال بنوانا اللہ کرے کہ ہمیں زلفے رکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے پورے بال آج کا رکھتے ہیں لیکن وہ پونی بنانے کے لیے رکھتے ہیں گدے کی پوچھ تو وہ پورے بال آج رکھتے ہیں لوگ مگر زلفے نہیں ہیں نیت کریں پورے بال ہوں گے زلفے ہوں گی سر میں تیل لگائیے بیچ کی مانگ نکالیے سر پر ہمامے کا تاش سجائیے اور سنتوں کے پیک بن کر داری شریف ارے مزہ آ جائے آپ سوچو اگر ہمارے نوجوان یہ ہم سب پتہ اس طرح کے خلیا بنا لیں ہماری اسلامی بہنیں یہ مدنی بڑکے میں آ جائیں ماں پردہ ہو جائیں اور مرد شریعت اور سنتوں کا فیکر بن جائے عورتیں شریعت و سنت کے فیکر بن جائیں ہمارے بچے شریعت سنت کے فیکر بن جائیں اس ملک کے اندر نہیں دنیا بھر کے اندر مسلمان بس یہ دیکھو تو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہیں یہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوئے دیکھ کے پتا چل جائے یہ جی مسلمان عورت جا ہے برکے کے اندر پردے کے اندر کیا شان ہو اس وقت کیا گلبا ہو اس وقت قدرتی طور پر غیر مسلموں کے دلوں پر ایسا روک ایسا دب دبدبہ بیٹھ جائے گا ان کی حالتیں خراب ہو جائیں گی ان کی نقالی کر کے تو ہم ان کے بالکل حق کے نیچے آ گئے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے دل میں اتر جائے میرے نیت کر لیجئے ہمت کرنے کی حاجت ہے اللہ سے دعا کیجئے پھر حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا یہ بھی جمعہ کے بعد افضل ہے یہ جمعہ کے بعد افضل ہے حجامت بنوانا ناخن ترشوانا جمعہ کے بعد افضل ہے ابھی پچھلے دنوں امیر علیہ سنت نے یہی آپ نے مدی چہر میں دیکھا ہوگا ناخن کاٹنے کا طریقہ امیر طریقہ بیان کیا تو اسی میں آپ نے بھی علامہ شامی رحمۃ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا جمعہ کے بعد ناخن کاٹنے کی جو حکمت بیان کی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالی نے علامہ ابن شامی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ فتح و شامی کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ اس لیے کہ ناخنوں کو بھی جمعہ میں شرکت کرنے کی سادن فصیح ہو جائے اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد کو افضل قرار دیا ہے اچھا صبر شریعہ بدر طریقہ مولانا محمد امجد علی عازمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں کیونکہ ناخن کا بڑا ہونا تنگی رس کا سبب ہے یہ باہر شریعت کے حوالے سے نقل ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد رحمد بنیاد جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے پھر اس کی مثال ہے جو انڈا صدقہ کرے اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ آوان ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں مفصر شی رقیم علومت احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں باک علماء نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کو جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں بعض کے نزدیک آفتاب آف چمکنے سے مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے معلوم ہوا کہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں خیال ہے کہ اگر اولن سو آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئے تو وہ سب اول ہیں تو اس میں جو تاخیر سے آتے ہیں وہ اس پر غور کریں کہ جو جتنا جلدی آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثباب ملتا ہے اور یہ ہے ان کی فرشت جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آئے جو خطبہ شروع ہونے کے جو خطبہ شروع جو مم مم خطیب لے جاتا ہے تو وہ آمال لاموں کو لپیٹ لیتے ہیں آمال کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں تو ان کی ولشتی میں نہیں آئے گا کتنی محرومی ہیں اب جمعہ کا دن ہے تھوڑا جلدی کریں اور جلدی مسجد میں آ جائیں جتنی جلدی آئیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا جو سب سے پہلے آتا ہے شروع شروع میں تو اس کو اونٹ سب کرنے کا سواب ملتا ہے بتائیے اونٹ سب کرنے کا سوباب بعد جانے والے گائے صدقہ کرنے کا ثواب پھر اس کے بعد مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب پھر مرغی پھر انڈا یوں سب کرنے کا ثواب ملتا ہے تو جلدی آنے کی نیت کیجیے وہ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلی صدی میں شہری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا پہلی صدی وہ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے وہ عید کا دن ہو حتیہ کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا بس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے افسوس مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے روز صبح سویرے جاتے ہیں طلب گاران دنیا خرید و فروت اور حصور نقے بنیادی کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں تو آخر طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے خیر علوم کے حوالے سے یہاں نقل ہے حضرت سید عبداللہ بن عباس ربدی اللہ تعالیٰ علوم سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے فی اللہ جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے اور ایک روایت میں جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے چلے بھائی مسکن اور غریبوں کی چاندی ہے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور ان شاء اللہ خوب برکتیں پانگیں کنزول کی حدیث ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد اصسر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے فیضان مدینہ میں سارے تین بجے باب المدینہ والوں کے لیے اسپیشلی طور پر فیضان مدینہ میں جمعہ سارے تین بجے ہوتا ہے اب کل جمعہ ہے کل دو بجے سنوں تمہارا بیان اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی تو جمعہ کی نماز ہوگی سنو تو برا بیان مدنی چلے براہ نشر کیا جاتا ہے جمعہ کی نماز ہوگی جمعہ کی نماز کی ان اللہ کو جھلکیاں دکھائی جائیں گی براہ راست حمی سن خطبہ احساط فرماتے ہیں اور الوداعی خطبہ ہوگا اور اس کے بعد سلاط و سلام ہوتا ہے سلاۃ و سلام کے فوراً بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے بہت کم وقت ہوتا ہے پھر مدنی مذاکرہ ہوگا مدنی مذاکرے کے بعد اثر کی آذان ہو جائے گی تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ جمعہ کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں جلدی آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں بیٹھ جائیے بیان بھی سنیے دو بجے سے پہلے آ جائیں آپ کو مناسب جگہ مل جائے گی متقفین متقفین ہے تو بیان بھی مل جائے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ پھر جمعہ کی نماز ادا کریں گے پھر مدنی مذاکر میں شرکت کیجیے تو جلدی آنے سے لے کر افسر کی اذان اثر کے نماز تک اگر آپ رہیں گے اس کے بعد ہی الحمد للہ ہوتے ہیں پھر رات پھر مدی مذاکرہ پھر پھر جمعہ کی رات تو مدنی مذاکرے کے بعد تو پھر چھبیسویں شریف کا اجتماع ذکر نہ کہ امیر سنت کی جشن ملاد الحمدللہ دنیا بھر میں آشیقاء رسول مناتے ہیں تو یہ ایک آپ کو باب المدینہ والوں کو اسپیشلی طور پر کہ ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے جمعہ بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا اور جمعہ کی نماز کے بعد اثر کی نماز کا انتظار کرنا یہ عمرہ ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے نماز جمعہ کے بعد اثر کی نماز پڑھنے تک مسجدی میں رہے اور اگر نماز مغرب تک تو افضل ہے کہا جاتا ہے کہ جس پہ جامع نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز اثر پڑی اس کے لیے حج کا ثواب ہے اور جس نے وہیں رک کر مغربی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے آخری جمعہ ہے رمضان مبارک لو لو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اللہ عقائ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمان عنت نشان جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا اور وہ گھڑی مختصر ہے مسلم شریف کی روایت ہے اب اس کی تھوڑی وضاحت کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی جمعہ کے روز جس ساتھ کی خواہش کی جاتی ہے اسے اصسر کے بعد سے مغرب آفتاب تک تلاش کرو یہ ترمیری شریف کی روایت ہے بار شریعت میں صدر الشریعہ بدر طریقہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے قبولیت دعا کی سعتوں کے بارے میں دو قول قوی ہیں نمبر ایک امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز ختم نماز تک امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک اور دوسرا جمعہ کی پچھلی ساٹھ اب مزید اس کی وضاح سنیے مفصر شہیر رکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساتھ آتی ہے مگر دنوں میں صرف جمعہ کے روز مگر یقینی طور پہ یہ نہیں معلوم کہ وہ ساتھ کب ہے غالب یہ کہ دو ختموں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس ساتھ کے متعلق علماء کے چالیس اقوال ہیں جن میں دو قول زیادہ قوی ہیں ایک دو خطبوں کے درمیان کا دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت پھر حکایت نقل کی گئے سطح سعید سعید فاطمہ فاطمہ تو زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خود خجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ جن کا نام فضواہ رضی اللہ تعالیٰ کو باہر کھڑا کرتی جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی ہیں اس خبر پر سیدہ عربی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی ہیں یہ آپ کا معمول کتابوں میں لکھا گیا اچھا بہتر یہ ہے کہ اس ساتھ میں جو قبولیت کی ساتھ ہے کوئی جامع دعا مانگے جیسے یہ قرآن دعا ہے ربنا آنا فل دنیا حسنا و فل حسنا وکینہ عذاب النار ترجمہ کنزلیمان اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دو سے بچا یہ سور بقرہ کی دوسرے پارے میں آیت نمبر دو سو ایک ہے جو مشہور دعا ہم کرتے ہیں دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے افضل یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان نگر ہاتھ اٹھائے بلا زبان ہلائے دل میں دعا مانگے یہی دعا مانگ لیں خطبے میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ خطبہ پہلا ختم ہوا دو خطبے کے دو حصے ہوتے ہیں اب جیسے ہی خطبہ ختم ہوا ممبر پر امام صاحب بیٹھے دلی دل میں الحمد للہ ربی العلوم وسلط الم سلیم اللہ مربنیہ حسن وفی الخیرت عذاب وکین اب یہ آواز ہی نکالنی دلی دل میں صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاح وسلام علیہ, علیہ وسلم جو بھی اول اللہ کے پاک پڑھ کر جس اللہ عنا محمد ان شاء اللہ تعالیٰ رب کی رحمت شامل آل رہی دعا قبول ہوگی بہت برکت نصیب ہوں گی بڑی برکتہ جمعہ کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس نے اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا یوں جمعہ کی چوبیس گھنٹے کی گھڑیوں میں ایک کروڑ چوالیس لاکھ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اور پھر رمضان و مبارک کے ساتھ الگ ہیں آ جاؤ جمعہ کے دن باب المدینہ والے اسپیشلی طور پر فیضان مدینہ میں آ جائیں باقی جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں ہیں جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں کو پانے کی کوشش کریں تادار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیان ایشب مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی موہر ہوگی حضرت سیدہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرغی سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علی علی وسلم کا فرمان عالی شاہ نے جو شب جمعہ کے روز نہائے جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے تو نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں اٹھا کر بیچ میں نہ بیٹھے اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی بخاری شریف کی روایت ہے ما شاء اب کچھ اور جمعہ کے متعلق اعمال ارض کرتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعے رات کو اللہ تعالی کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں اور انبیاء کرام رام علام السلاط وسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی اور تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے تنج نہ پہنچاؤ میں امید کرتا ہوں کہ اس پر تبصرے کی حاجت نہیں ہے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے جمعہ کے پانچ خصوصی اعمال حضر سعید ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی لکھ دے گا مریض کی عادت کو جائے نماز جنازہ میں حاضر ہو روزے رکھے نماز جمعہ کو جائے غلام آزاد کرے انشاءاللہ اس کو یہ برکت فضیل نصیب ہوگی اسی طرح جس نے حدیث پاک جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اس دن کا روزہ رکھا کسی مریض کی قیادت کی کسی جنازے میں حاضر ہوا کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی بہت جمعے کے فضائے اسلام بھائی بس اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی قدر اطا فرمائے والدین کی خبر کی زیارت کے حوالے سے بڑی پیاری روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کریں اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے بخش دیا جائے گا کتنی پیاری فضیلت ہے اسی طرح جمعہ کے دن یا جمعہ رات یا جمعے کی درمیانی رات یعنی آج کی رات ابھی آج کی رات جو یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں لہذا اس میں زیارت قبر کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا اب بے شمار فضائل ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی قدر عطا فرمائے جمعہ کا احترام عطا فرمائے عبادت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے اب یہاں میں کچھ خطبے کے متعلق آپ کو ایک تو مدنی پھول ہنس کرتا ہوں ہمارے خطبے میں بہت ہی بےحتیاتیں کی جاتی ہیں اور خطبے میں جو کچھ کیا جاتا ہے نا وہ ہمارے فیضان مدینہ میں یا دیگر مساجد میں اعلان ہوتے ہیں خطبے کے مدنی پھول لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد ہے جو آتی لیٹ ہے لہذا میں کچھ خطبے کے آپ کو مدنی پھول بیان کرتا ہوں اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بیان کر دو جی ہاں اذان کا کہ پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے اور بے یعنی خرید و فروت وغیرہ ان چیزوں کا جو صحیح کوشش کے منافی ہوں چھوڑ دینا واجب یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گنا ہے اور کھانا کھا رہا تھا اور اذان جمعہ کی آواز آئی اگر یہ اندیشہ ہو کہ کھائے گا تو جمعہ فوت ہو جائے گا کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کو جائے جمعہ کے لیے و وقار کے ساتھ جائے آج کل علم دین سے دوری کا دور ہے لوگ دیگر عبادات کی طرح خطبہ سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کر کے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یا مدنی التجا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کے لیے ہر جمعہ کو خطیب قبل از اذان اذان خطبہ ممبر پر چڑھنے سے پہلے یہ اعلان کرے یہ مدنی پھول مدنی التجا تھی اور وہ سات جو مدنی پھول ہیں وہ سنیے تاکہ ہمیں خطبے کا احترام اور ادب نصیب ہو حدیث پاک میں ہے جس میں جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا اس کے ایک معائنہ یہ ہے کہ اس پر چر چر کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے نمبر دو خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ سنت صحابہ ہے نمبر تین بزرگا دین فرماتے ہیں دو زانوں بیٹھ کر خطبہ سنے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھیں دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ شاء دو رقط کا ثابت ملے گا تازہ سستی کرتی ہے آل امام سنت فرماتے ہیں خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں یہ زبان سکوت یعنی خاموشی فرض ہے نمبر پانچ دور مختار میں خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا اگرچہ سبحان اللہ کہنا سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات کرنا نیکی کی بات بتانا حرام ہے اعلی امام لس میں فرماتے ماں حالت خطبہ چلنا حرام ہے یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا اور حالت خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں ساتواں آل آدت امام علیہ سنت فرماتے ہیں خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے تو آپ کو جمات المبارک کے حوالے سے یہ چند مدنی پھول جو میں نے بیان کی ہے یہ میں نے امیر علیہ سنت کی عطا کردہ بہت ہی پیاری تصنیف یہ نماز کے احکام نماز کے احکام کے اندر ہی فیضان جمعہ کا رسالہ شامل ہے اور الحمدللہ اکثر جو مواد میں نے آپ کو بیان کیا وہ مواد اسی فیضان جمعہ جو رسالہ ہے اسی سے میں نے بیان کیا ہے اس میں اور بھی بہت سے فضائل ہیں بہت سے مدنی پھول ہیں جو وقت کی کمی کے پیش نظر میں نے آپ کو بھی بیان نہیں کی ہے جہاں دیگر اعمال میں کمزوری ہے وہیں نماز جمعہ کے حوالے سے بھی کمزوریاں ہیں اس کے احکام کے حوالے سے کمزوریاں ہیں اور یہ رسالہ پڑھیں گے رسالہ الحمد للہ امیر سنت نے بڑی کوششوں سے یہ رسالہ ہمیں دیا اور بڑے فضائل امیر سنت کی زیارت بھی کرتے ہیں میں انشاءاللہ شاء آپ کو کچھ اس کے متعلق عرض بھی کرتا ہوں تو امیر سنت نے یہ رسالہ ہمیں دیا یہ رسالہ الگ سے بھی آپ کو مقت المدینہ سے ملے گا میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا میرے منی چینل کے ناظرین کہ جمعہ کی فضیلت پانے کے لیے آپ ابھی سے ذہن بنا لیجیے آج رات بھی مدنی مذاکرہ ہے رات ساڑھے دس بجے سوا بجے کے آس پاس آج رات شرکت کیجئے آپ دیکھیے شب جمعہ خود کتنی فضیلت والی آج شب جمعہ یعنی اگر کل جمعہ تو آج کی رات فضیلت والی پھر یہ رات دوبارہ نہیں آئے گی یہ رات دوبارہ نہیں آئے گی اب جو گھڑیاں جا رہی ہیں نا یہ گھریاں آخری ہیں اس کے بعد یہ گھڑی لوٹ کر نہیں آئے گی 1432 چودہ سو ہجری ماہ رمضان مبارک کی آخری گھڑیاں ہیں ایک عظیم مہمان ہے ہمارا میں رمضان اتنی ورکت ہے اتنی فضیلت دینے کے لیے یہ ماہ رمضان ہمارے پاس تشریف پھیلایا ہے اب یہ مہمان جا رہا ہے ہمیں کسا دکھ ہونا چاہیے کیسا افسوس ہونا چاہیے کہ اس ماہ رمضان کو ہم اپنے اشکبہ آنکھوں سے اور عبادت کے ساتھ رخصت کریں اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو رخصت کریں اس کا ادب و احترام کرتے رخصت کریں اور اس کی عدب اور کے ادب اور احترام کے لیے ہمیں مسجد مانا چاہیے پھر انشاءاللہ جیسے آج شب جمعہ ہے کل جمعہ تو مبارک ہے مبارک دین ہے بہت مبارک دن آپ نے ابھی سنا ہفتہ کی رات ستائیس کی شب ہے کل چھبیس ہی شب ہے ہفتہ ستار کی شب ہے جسے مطلب لئی القدر ایک بمان ہوتا ہے کہ یہ کی شب ہی لئی القدر ہے للت القدر بیس کو کہتے ہیں ستوی شب ستوی شب اس کے بعد ستائیسویں کا بڑا دین پھر اس کے بعد الوداع کے اجتماعات الوداع کے معاملات تو میرے مٹھے پیارے اسلامی بھائیو اب رخصت ہے جو اب بیتا بیتا آ جائیے اپنی غفلت کو بھی ترک کریں اور عبادت کی طرف آئیں فیدان مدینہ میں یا جہاں جہاں شیخان رسول و ہیں وہاں جا کر ان کے ساتھ وقت گزاریے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے جمع مبارک قدر عطا فرمائے جلدی سے جلدی مسجد میں آنے اور دیر تک مسجد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں پانی کے اندر مچھلی کو کیا ہے اور پانی کے باہر تڑپتی ہے تو مومن کی مثال ہے اللہ ہمارا مسجد میں دل لگا دے امین باہین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں وہاں کلام اور عاشقان رسول کا ایک ہجوم ہے اور امیر السنت جلواگر ہیں آئیے جا کر وہاں کے مناظر دیکھتے ہیں سندو الل حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد